صورت سر قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے ایک سو دو نمبر نزول کے اعتبار سے سولہ نمبر مکی صورت ہے ہجرت سے پہلے نزول ہوا آٹھ آئے ہیں یہ سر مبارکہ ایسی سورت ہے اگر یہ سمجھ لی جائے تو سارے مسائل حل ہو جائیں بسم اللہ الرحمن میں اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا ذرا مجھے بتائیے خود سوچیں کہ دنیا میں اکثر گنا مال کے لیے ہوتے ہیں اکثر گنا کثرت نام و نمود اور دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے ہوتے ہیں اللہ کو متکا کسرت کی خواہش نے تمہیں ہلاک کو برباد کر دیا مال کی کثرت کی خواہش نے تمہیں ہلاک کو برباد کر دیا حت زر تم یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ کو دیکھ لیا یعنی مرتے تک انسان مال مال کرتا ہے کل سو فتح ضرور ان قریب تم جان لو گے سم کلّا سع پھر ضرور ان قریب تم جان لو گے لو تالمون علم یقین ضرور اگر تم جانتے علم یقین کو تو ہر تم گناہ نہ کرتے یقینی علم وہ ہوتا ہے جسے آنکھوں سے دیکھ کر ایسا یقین پیدا ہو جائے کہ بندہ اسے جھٹلا نہ سکے لترا ونل جشین ضرور بضرور تم جہنم کو دیکھو گے اور جو کافر ہوں گے اور جن سے اللہ ناراض ہوگا وہ جہنم میں جائیں گے سم لت ارنحل یقین پھر ضرور ب ضرور تم جہنم کو ایسا دیکھو گے جو یقینی دیکھنا ہوگا پھر جہنم کو جھٹلا نہ سکو گے سم لس الن یوم ادین پھر ضرور ب ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا اللہ نے اتنی نعمتیں دی تم نے ان کا شکر کیوں نہیں کیا تم نے اللہ کی نافرمانی کیوں کی امالک و مولا ہم تو حساب کے قابل نہیں اپنے محبوب قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بے حساب جنت عطا فرما